خطبہ نمبر آٹھ زبیر کے بارے میں جب ایسے حالات پیدا ہو گئے اور اسے دوبارہ بیعت کے دائرے میں داخل ہونے کی ضرورت پڑی بسم اللہ الرحمن رحمان زب کا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے میری بیت کی ہے اور دل سے بیت نہیں کی ہے تو بیعت کا تو بہرحال اقرار کر لیا ہے اب صرف دل کے کھوٹ کا ادعا کرتا ہے تو اسے اس کا واضح ثبوت فراہم کرنا پڑے گا ورنہ اسی بیعت میں دوبارہ داخل ہونا پڑے گا جس سے نکل گیا ہے